رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال جانوروں اور اشیاء کی تفصیلات امام ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وقت میں مختلف جانور رہے کبھی زیادہ اور کبھی کم جن کی تفصیل یہ ہے ایک زمانے میں آپ کے پاس دس گھوڑے تھے سقب نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزۂ احد میں سوار تھے ایک گھوڑے کا نام لزاز تھا جس کو شاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیتاً بھیجا تھا باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں ضرب ورد زریس ملاوح سبحہ، بجر اور تین خچر تھے جن میں سے ایک کا نام دلدل تھا جو حفشا کے بادشاہ نے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کے بعد حضرت علی اور حضرت حسن اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہوتے تھے ان کے بعد محمد بن حنفیہ کے پاس رہا دوسرے خچر کا نام فضو تھا جس کو صدیق اکبر نے ہدیہ کیا تھا تیسرے کا نام علیہ تھا جو شاہ الہ نے ہدیتاً بھیجا تھا ان کے علاوہ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا سواری کے لیے دو اونٹنیاں موجود تھیں ایک کا نام قصبہ اور دوسری کا نام عصب تھا ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ پر سوار تھے اور ہجرت الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کر دیا اس کے علاوہ دو بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں جن میں ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس نو تلواریں تھیں ایک تلوار کا نام معصور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی جس کو آپ مدینہ لے آئے ایک تلوار کا نام آذب تھا جسے حضرت سعد بن عبادہ نے جنگ میں آپ کو ہدیہ دیا یہ تلوار آج بھی مسجد امام حسین قاہرہ میں محفوظ ہے اور ایک تلوار کا نام زلفقار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ بدر سے غنیمت کے طور پر ملی تھی یہ تلوار آج توپ کاپی میوزیم ترکی میں ہے اس کے لیے نیا خول بنوایا گیا ہے جو ہیرے اور جواہرات سے مرثہ ہے یہودی قبیلے قینقہ کے غنائم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں تین تلواریں آئیں ایک تلوار کا نام سمسام تھا جو امر بن ماد کروب کی تلوار تھی ایک تلوار کا نام قلعی تھا اور ایک تلوار کا نام حتف تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تلوار تھی جس کا نام رسوب تھا ایک تلوار کا نام مخدم تھا رسوب اور مقدم ایسی دو تلواریں ہیں جو بنو تے کے بت پر لٹک رہی تھیں ایک تلوار کا نام قضیب تھا استنبول میں موجود تلواروں میں ماسور اور ذوالفقار ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ دیا تھا ابن اسیر نے ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی کے پاس تک پہنچی اس کے بعد انہوں نے وہ تلوار ایک تاجر کو اس قرض کے بدلے میں دے دی جو ان پر تھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی تلوار کا نیام بھی چاندی کا اور دستہ بھی چاندی کا تھا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس سات زرہیں تھیں جن میں سے ایک کا نام ذات الفضول ہے اس کے علاوہ دیگر ذرہوں کے نام ذات البشا ذات الحواشی سادیہ فضبہ بطر اور خرنک تھا آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس چھ کمانیں تھیں جن کا نام بترتیب زورہ، روحہ سفرا بیدا قطوم اور سدات تھے ان میں سے ایک کمان قطوم احد کے دن ٹوٹ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھال زلوک موجود تھی اور ایک ڈھال فتک نام سے موجود تھی جو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس ہدیے میں دی گئی تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دی گئی تو اس پر مورتیوں کی تصویریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ چل شانوں نے ان مورتیوں کو مسخ فرما دیا اور ڈھال بالکل صاف ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانچ نیزے تھے اس کے علاوہ لوہے کے دو کھوت تھے اور تین جنگی جبے تھے جنہیں جنگ میں تلواروں سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے ایک کالا جھنڈا تھا تیروں کو رکھنے کے لیے ایک ترکش تھا اور اس کے علاوہ ایک آسا تھا جو کسی قدر خمدار تھا ایک پیالہ جس کا نام ریان تھا اور ایک اور پیالہ جس کا نام مذبب تھا اور یہ چاندی کا تھا اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں دیگر معمولی برتن رہے جنہیں زاد الماد میں علامہ ابن قیم نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے